واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تخوف ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رحيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم بمن يزغ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فاقول الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله بل الله بطخ اللہ خبیر بما تعملون صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یورف العلم کہ قیامت سے قبل علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی یعنی علم کا اٹھ جانا یہ علامات قیامت میں سے اور یہ جہالت کے اندھیرے بھی علامات قیامت میں سے ہیں آگے فرمایا کہ ان اللہ لائق بذل اپلوم من صدور الرجال اللہ رب العزت علم کیسے اٹھائے گا فرمایا کہ جو علماء ہیں ان کے سینوں سے علم کو محو نہیں کرے گا ایسا نہیں کرے گا کہ علماء علم بھول جائیں اور اللہ ان کے سینوں سے علم اٹھا لے بلکہ یکبید اللما بے قبد اللہ تعالی علم اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر رفتہ رفتہ علماء جو ہیں وہ اٹھتے جائیں گے اور دنیا کو چھوڑتے جائیں گے اور اس دار فانی سے کوچ کرتے جائیں گے اور یوں ان کے جانے سے جو ان کے پاس علم ہے وہ بھی ان کے ساتھ رخصت ہو جائے گا یہاں دو باتیں ثابت ہو رہی ہیں ایک تو جو قرب قیامت کی علامت ہے وہ ہے علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا پھیل جانا اور علم کے اٹھ جانے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت علماء کو اٹھا لے گا تو یوں جو ان کے سینے میں علم موجود اور محفوظ ہے وہ ان کے ساتھ چلا جائے گا اور اس طرح علم رفتہ رفتہ اٹھتا جائے گا اور جہانت پھیلتی جائے گی اس سے یہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ اصل جو علمی بنیاد ہے وہ علماء کے ساتھ صرف علماء اٹھ جائیں گے لیکن کتابیں موجود ہوں گی لائبریرین قائم ہوں گی اور آج کل جو جدید وسائل ہیں کمپیوٹر وغیرہ ڈسکیں اور جو بھی علم کے ذرائع ہیں وہ ساری موجود ہوں گی لیکن سب کے موجود ہونے کے باوجود علم موجود نہیں ہوگا علم, علم علماء کے ساتھ اور علم کا نشر اور صحیح فہم یہ علماء کے ساتھ کیونکہ کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ اپنی مرضی کا فہم اپنائیں گے کمپیوٹر آپ دیکھیں گے پڑھیں گے تو اپنی مرضی کا فہم آپ کے سامنے ہوگا جو درست بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے اور عام طور پہ غلط ہوتا ہے یہ علماء کا کام ہے کہ وہ جو کتابوں کے اندر علم ہے وہ آپ تک منتقل کریں صحیح فہم کے ساتھ جو فہم سینہ بہ سینہ چلا آ رہا ہے نبی رسلام سے صحابہ تک منتقل ہوا اور صحابہ کرام سے تابعین تک اور تابعین سے اطبائے تابعین تک اور پھر منتقل ہوتے ہوتے ان علماء کے ذریعے ہم تک پہنچا جو ہمارے اساتذہ تھے نشائش تھے ان سے ہم نے پڑھا اور وہ علم اور وہ فہم ہم تک پہنچا اور یہ فہم در حقیقت ہے اصل علم نبی اسلام کی حدیث ہے میور خیر جو فقر ہو فدین اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اسے اللہ تعالیٰ دین کا فہم دیتا ہے دین کی سمجھ خالی دین نے دین کے ساتھ لوگوں کا لگاؤ ہے لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کا لگاؤ جذباتی فہم کے بغیر فہم ان کے پاس نہیں ہے دین کے تعلق سے صحیح سوچ ان کے پاس نہیں ہے جو اصل فکر و نظر ہے اس سے وہ محروم ہے خالی ایک لگاؤ ہے ایک جذباتی لگاؤ ہے ایک تعلق ہے بعض اوقات ہم نے دیکھا سڑکوں پر لوگ گرے بان چاک کر کے اور نبی اسلام کی حرمت پر قربان ہونے کے نعرے لگاتے ہیں. کہ نبی اسلام کی حرمت پر نبی نبیل اسلام کی عزت پر جان بھی قربان اور ہونی چاہیے لیکن انہی لوگوں سے اگر کہو کہ جس نبی کی حرمت پر جان قربان کرنا چاہتے ہو اس نبی کی یہ سنت ہے وہ نہیں مانے, مانے ایک جذباتی لگاؤ فہم نہیں جو صحیح علم کی حقیقت ہے وہ موجود نہیں اور یہ حدیث کیا کہہ رہی میں یور خیر یو فقف اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرمائے اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتے اس کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے بڑے خدانے ہیں دولتیں ہیں ثروتیں ہیں مگر اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اسے چن کر ایک نعمت دیتا ہے نعمتیں بہت ہیں وہ ان نعمت اللہ لا تفصا اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو تو شمار نہیں کر سکتے دینے کو بہت کچھ مگر اس شخص کو اللہ رب العزت دین کی سمجھ عطا فرمائے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کر بلائی کا فیصلہ دین کی صحیح فقہ اور صحیح سمجھ اس کو اللہ تعالی عطا فرمائے گا تو ایک ہے دین اور ایک ہے دین کی سمجھ دونوں میں فرق ہے بعض اوقات دین کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ایک جذباتی نوعیت کا جو فہم سے آ رہی ہوتی یہ تعلق قابل قبول نہیں دین میں جذبات ہی نہیں چلتے دین میں صحیح فہم چلتا ہے اور وہ علم چلتا ہے جس کی اساس اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت آپ کا طریقہ دیکھیے ایک صحابی کا واقعہ ابو بردہ بن نیار رضی العلی بقرا عید کا دن تھا اور نبی رضلان عید عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے اس کے گھر کے پاس سے گزرے تو اس کے گھر سے بہتا ہوا خون آ رہا تھا تو آپ نے پوچھا کہ یہ خون کیسے بلاؤ اس کو دراز پہ دستک دی ان کو بلایا گیا یہ کیا خون ہے تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی قربانی ذبح کر دی ابھی نماز نہیں پڑھی قربانی ذبح کر دی کیوں بس وہ میرے پڑوس پڑوس غریب ہیں اور آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے تو سوچا کہ جلد از جلد میں اپنا گوشت ان کے ہاں پہنچا دوں آج ان کو انتظار نہ کرنا پڑے یہ جذباتی بات ہے آپ چاہتے تو اس کی کمر تھپ تھے کہ تم نے اچھا کیا لیکن نہیں دین اور چیز جذبات اور چیز فرمایا کہ تل کا شاط اور میں ابو وہ بردا تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی ان تمام تر جذبات کے باوجود تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تمہیں دوسری قربانی کرنی پڑے گی بس یہ ایک بکری گوشت کی ہے تم نے زبہ کی گوشت کھا لیا کھلا دیا قربانی نہیں ہوئی حالانکہ صحابی تو جذبات دین نہیں ہے خواہ وہ صحابی کے کی جذبات کیوں نہ ہاں جذبات اگر دین کے تابے ہیں وہ قابل قبول ہیں یہاں جذبات تو ہیں مگر دین کے تابع نہیں تھے دین کیا کہتا ہے پہلے نماز پھر قربانی انہوں نے پہلے قربانی کر لی اور پھر نماز پڑھے ترتیب معقوس ہو گئی کلٹ ہو گئی تو آپ نے ان کا یہ عمل قبول نہیں کیا اس لیے منجور اللہ بھی خیریں جو فقیر ہوف تھے اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرمائے اسے دین کی سمجھ دیتے آج ابو بردہ بن بنار صحابی تھے وہ سیکھنے اور سکھانے کا دور تھا علم صحیح ان تک پہنچ گیا انہوں نے سیکھ لیا غلطی دور ہو گئی اور جو صحیح فہم تھا وہ اللہ نے ان کو ادا فرما دیا تو یہ خالق کائنات کی نعمت ہے آج دین کے ساتھ تعلق ہے مگر ایک جذباتی حد تک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بعض جماعتوں کے قائدین کو ہم نے سنا کہ جناب طلب اچھی ہونی چاہیے سنت کی اعتبار ضروری نہیں یہ جہالت کی بات طلب اچھی ہونی چاہیے مگر طلب وہ قابل قبول ہے جو اللہ کے پیارے بے کی سنت کے دائرے میں ہو جو طلب سنت کے دائرے سے باہر ہے وہ مردود وہ قبول نہیں صرف وہ طلب قابل قبول ہے جو سنت کے دائرے میں ہو اور سنت کے مطابق ہو ورنہ ایک صحابی کی طلب قبول نہیں ہوئی ہم نے ایک حدیث پڑھی تبرانی کبیر میں نبی علیہ اسلام کے ایک صحابی بن عامر رضی اللہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا اور حج کی منادی ہو گئی تو لوگ دور دراز سے آئے حج کرنے کے لیے بن عامر کی بہن بھی تیار ہوئی حج کے لیے اور سوچا کہ یہ سفر کتنا مبارک ہے ایک تو ویسے حج ہے اور پھر نویل اسلام کی رفاقت کتنا بابرکہ سفر ہو گئی تو انہوں نے اپنے طور پہ کچھ ارادہ کر لیے کہ اس سفر کو زیادہ اجر کا ذریعہ بنانے کے لیے کچھ اور چیزیں انہوں نے اپنے اوپر طے کر لی بہن نے مثلاً ایک یہ کہ وہ حج کے لیے جائیں گی پیدل سواری پر سوار سوارنے اور دوسرا جوتے بھی اتار کر ننگے پاؤں اور تیسرا ننگے سر کیوں پیدل چلیں گی تو تھکن ہو تو اس تھکاوٹ کا اجر ملے گا ننگے پاؤں چلوں گی تو کانٹے چبیں گے ٹھوکریں لگیں گی پاؤں زخمی ہوں گے اس تکلیف کا اجر ملے گا نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ مومن کو پاؤں میں کانٹا جب جائے اس کے گناہ اللہ جھاڑ دیتے تو اس سے کتنا اجر ملے گا اور ننگے سر اپنے رب کے لیے ذلت اس دور میں ایک عورت کا شرف سر ڈھانپنا تھا ایک عورت کی تقریب سر ڈھانپنے میں تھی نہیں آج کا دور اس سے الگ ہے آج ننگے سر گھومنا فیشن ہے اور یہ شرف ہے اس دور میں نہیں تھا اس دور میں ننگے سر گھومنا عائد تھا اور اس خاتون کا فہم یہ تھا کہ یہ سفر حج کا اور پورا حج اللہ کی عبادت ہے تو اپنے رب کے سامنے تزل ہو ذلت ہو اس ذلت کے لیے اپنا سر کھلا رکھو یہ ان کی سوچ تھی اقبا بن عامر نے اپنی بہن سے کہا کہ تم جلدی نہ کرو اللہ کے نبی سے پوچھ لیں یہ سب صحیح بھی ہے یا نہیں آپ کی طلب ہے جذبات ہیں آپ کے قابل قدر ہیں مگر یہ جذبات اللہ کے نبی کی سنت کے دائرے میں ہیں یا دائرے سے باہر ہیں پہلے یہ پوچھ لیں چنانچہ نبی السلام کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا کہ اندی ن دورت انت حجل بھائی دہ حافیت حاصل کہ میری بہن نے یہ ارادہ کیا کہ حج بیت اللہ کرے پیدل اور ننگے پاؤں اور ننگے سر تاکہ اجر زیادہ ملے ثواب زیادہ ملے نبی رسلام عرما کہ اپنی بہن سے کہو اگر وہ ایسا کرے گی تو اللہ ناراض ہو جائے گا تمہارے اس بہن کے تکلفات سے دین کا کوئی تعلق نہیں کوئی اجر نہیں ملے الٹا گناہ ملے یعنی طلب جس کی مرضی ہے جذبات جس کے مرضی ہے لیکن سنت کے دائرے میں اور دین کے دائرے میں اسی لیے اللہ رب العزت نے آخری بات کہہ دی کیونکہ سب سے مقدس طلب اور سب سے مقدس خواہش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے اونچی کو بات نہیں ہو سکتی اپنے نبی کے بارے میں اللہ نے فرما دیا وہ کہ میرا نبی بھی اپنی خواہش سے اپنی طلب سے کبھی بات نہیں کرے گا جب بھی بات کرے گا اللہ کی وحی سے کرے گا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی آپ سوچیں کہ پھر میری یا آپ کی طلب کی کیا حیثیت میری اور آپ کی خواہش کی کیا حیثیت اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں بول رہا کہ اپنی طلب اور خواہش سے وہ کبھی نہیں بولیں گے جب بھی بولیں گے وہ کیا ہوگا اللہ کی وحی اللہ کی وحی سے کو یہ ایک سچا دین کے ساتھ تعلق اور لگاؤ فرمائے کہ منگ عل اللہ خیرنگ فقح دین اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرمائے لے اسے دین کی سمجھ ادا فرماتے وہ انسان انتہائی عاقل اور زیرک اور دانہ اور بینا ہے جو اپنی تمام خواہشات کو ہر جستجو کو ہر طلب کو تابع کر دے اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اللہ تعالی کی فہی اور قرآن و حدیث کی اس لیے نبی اسلام کی حدیث ہے کہ لاجمین و عہد کو حت تکون حتی یقون ہوا طبعا تباہ لما جی تمہیں حت یقون ہوا ہو تباہ لما جی تمہیں اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تمہاری ساری خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو اس کتابیں نہ ہو اس وقت تمہوں میں نہیں بس منجاد جو کتاب و سنت کو اپنے آگے رکھے گا تو کتاب و سنت اس شخص کی قیادت کریں گے جنت تک جنت میں پہنچا کریں اس نے کتاب و سنت کو آگے رکھا اپنی خواہشات کو اپنی طلب کو کتاب و سنت کے تابع کر دیا اب وہ آگے آ یہ پیچھے پیچھے اب یہ چلتے رہیں گے اور چلتے رہیں گے اور اس شخص کو جنت تک پہنچا کریں پمن جاد القرآن حلف اور جو ہی نے پیچھے ڈال دے پسے پش ڈال دے یسو ہوئی لنار تو یہ اس کو ہانکیں گے ہانتا ہوا جہنم میں پھینک کر یہ اللہ کی وعی اس کو ہانتی ہوئی لے جائیں گے اور جہنم میں پھینک کر گے کہ اس نے اپنی خواہشات کو اپنی طالبات کو کتاب و سننے سے آگے کر لی مقدم کر لی تو یہ فہم ہے اللہ تعالی جس کو عطا فرما دی تو عرض یہ کر رہا تھا یہ صحیح فہم جو ہے اس حدیث کی روشنی کہ قرب قیامت علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گا اور اللہ رب العزت علم, علم علماء کے سینوں سے نہیں اٹھائے گا جب تک علماء زندہ علم زندہ اللہ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر علماء کا اٹھ جانا یہ امت کی آزمائش ہے سعید بن جبیر بہت بڑے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ ماں علامت و ہلاک انداز کہ لوگوں کی بربادی کب ہوتی ہے قومیں تباہ کب ہوتی ہیں قومیں برباد کب ہوتی ہیں بہت سے اسباب ہو سکتے زلزلہ آ جائے کشمیر میں زلزلہ آیا اور کئی علاقے صفہ ہستی سے بیٹھ گئے بعد کو طوفان آتا ہے اور بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں اور بعض با وبائی امراض پھیل جاتے متعدی امراض اور لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں یہ سب بربادی کی اعلان ہیں مگر سعید میں جوبیر نے جواب دیا اذا مات عالم ہوں جب ان کا عالم فوت ہو جائے یہ قوموں کی بربادی جب ان کا عالم فوت ہو جائے یہ اس علاقے کے لوگوں کی موت ہے اور ان کی بربادی زلزلے آتے ہیں طوفان آتے ہیں سیلاب آتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے لوگوں کے جسم ختم ہو جاتے ہیں لیکن ایک عالم سے جو روحانی غذا ملتی جو دین کا فہم ملتا ہے وہ اگر موقوف ہو جائے معطل ہو جائے تو یہ روح کی موت اور روح کی موت زیادہ خطرناک ہوتی ہے جسم کی موت جسم نے بلاخر ایک دن مرنا ہے اسی لیے ابن قیم الرحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کو اس قوم کو ایک ڈاکٹر سے زیادہ ایک عالم کی ضرورت ہے ڈاکٹر جسم کا علاج کرتا ہے اور ایک عالم روح کا معالم ہوتا ہے وہ روح کا علاج کرتا ہے اور جسم کا علاج تو ہو ہی جاتا ہے نہ بھی ہو تو آخر موت آنی وہ تو آنی ہے ایک اور جسم کے علاج کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہمارے گھروں کی بوڑھی عورتیں گوڑے ہمارے دادے نانے ان کے ذہن میں کئی نسخے ہوتے ہیں فلاں مرض یہ علاج کرو اور ٹھیک ہو جاتا ہے فلاں مرض یہ علاج کرو لیکن جو روح کا علاج ہے اس کا محور صرف اللہ کی وحی ہے اس میں تجربہ نہیں چاہیے مشورہ نہیں چاہیے کسی کی رائے نہیں چاہیے کسی کی خواہش نہیں چاہیے یہ روح کا علاج جو ہے یہ اللہ کی شریعت سے ممکن ہے اور اللہ کی شریعت کتاب و سنت کا نام ہے اور قرآن و حدیث کا نام ابن تیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس بستی میں عالم نہ ہو اس بستی کے رہنے والوں پر ہجرت کرنا فرض ہے یہ ایک عالم کا مقام اس بستی کو چھوڑ جائیں ایسے مقام پر جائیں جہاں پر علماء موجود ہوں تاکہ ان کو وقتاً فوقتاً روحانی غذا میسر رہے اور ملتی رہے تو حدیث نبی اسلام کی میں پیش کر رہا تھا سائی بخاری کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ تعالی علم علماء کے سینے سے نہیں اٹھائے گا بلکہ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھائے گا رفتہ رفتہ ایک آرم پھر دوسرا پھر تیسرا یادہ <تصفح> الصالحون ہو فالاول ثم فلا سم ابساسال کا وسالہ تھا جو سارے نیک لوگ ایک ایک کر کے اٹھ جائیں گے اور آخر میں بیکار قسم کے لوگ رہ جائیں گے بیکار قسم کے جن کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے تو صالحین رفتہ رفتہ چلے جاتے ہیں اور امت ایک آزمائش میں مبتلا ہو جاتی تو اللہ تعالی علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر حتیٰ عالماً اتنا خطرناک حتیٰ کہ جب زمین کے پشت پر عالم نہیں رہیں گے عالم نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا امیر بنا لیں جو حالات کو اپنا لیڈر اپنا قائد بنا لیں اب وہ علم سے خالی یس ان سے مسائل پوچھے جائیں گے آخر وہ لیڈر ہے امام ہے قائد ہے مشکلات کا حل اسے طلب کیا جائے گا فیصفون بہرائی ہے وہ فتوی دیں گے اپنی رائے سے فی الد الد خود بھی گمراہ ہوں گے اور اللہ کی مخلوق کو بھی گمراہ کرتے جائیں گے پھر گمراہیاں پھیلیں گی اور جہالتوں کے اندھیرے پھیلیں گے کب جب علماء رفتہ رفتہ اٹھتے جائیں گے علماء کے وجود سے دنیا خالی ہوتی جائے گی تو پھر لوگ مجبور جو کو اپنا قائد بنائیں گے ان سے مسائل کا استفسار ہوگا اپنی رائے سے وہ جواب دیں گے خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے جائیں گے تو یہ حدیث مکمل ہوئی اللہ کی توفیق سے اس میں بڑی رہنمائی کی باتیں ہیں اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ علماء اگر موجود ہیں تو ان سے چپک کر رہو چمٹ کر رہو علماء بالخصوص فطروں کے دور میں آپ کی حفاظت آپ کے عقیدے کی حفاظت آپ کے ایمان کی حفاظت آپ کے عمل کی حفاظت اور آپ کے منحج کی حفاظت کے قلع یہ سمجھے گا ان کے ساتھ تعلق ایسا عظیم و شان ہے کہ آپ اللہ کی پناہ میں آگے اللہ کی حفاظت میں آگے حسن بصری رحم اللہ ایک بڑے محدث اور فقیر گزرے علماء تعبین میں سے ان کا قول ہے الفتنا تو اکبلت عرفہ حق عالم و عیزا اکبرت اورفا حق کہ فتنا جب آتا ہے فتنہ کی پہلی یلغار ہوتی ہے پہلا حملہ ہوتا ہے تو ایک عالم اس کو فوراً پہچان لیتا ہے جاہل نہیں پہچانتے عالم پہچانتا اس کے سامنے شرح حقائق ہوتے جاہل کیوں نہیں پہچانتا وہ اس لیے نہیں پہچانتا کہ شیطان اپنا راستہ ملما سازی کے ساتھ پیش کرتے سجا کر جو ہلاک وہ سجاوٹ دیکھتے ہیں اس کے اندر چھپے ہوئے فتنے نہیں دیکھتے علماء کے سامنے وہ حقائق ہوتے ہیں جو اندرونی جو کتاب و سنت کے خلاف ہوتے ہیں جو حلا کے سامنے وہ چیزیں نہیں ہوتی وہ تو سجاوٹ اور ظاہری مولما سازی دیکھتے ہیں پتہ جب آتا ہے تو ایک عالم پہچان لیتا ہے جاہل نہیں پہچانتا وہی دا عدب اور جب پوری طرح لوگوں کو برباد کر کے واپس پلٹتا ہے تو پھر جاہل کو بھی پہچان ہوتی ہے پھر وہ افسوس کرتا ہے کہ یہ تو فتنہ تھا اس میں یہ تباہ ہوگی اور یہ نقصان ہوگیا اس لیے اگر علماء کا ساتھ ہو ان کی رفاقت ہو ان کی صحبت ہو تو علماء کے ساتھ جو حلا بھی اول دن اول روز فتنے کو پہچان جائیں اور بچاو ممکن ہو جائے اور آج کا دور فتنوں کا دور بالخوص اس دور میں علماء کی صحبت و رفاقت بہت ضروری ہے علماء ایسا طبقہ نہیں ہے کہ دل میں ان کے خلاف کوئی رنجش ہو یا ان کی غیبتیں ہو یا ان کی چغلیاں ہو یا دل میں ان کے بارے میں کوئی منفی سوچ ہو نبیر اسلام کی حدیث حدیث خود سی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاہد علی ولیت فقط اعظم تو بلحر کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی قائم کرے گا اس شخص کے ساتھ میرا اعلان جنگ اللہ کا اعلان جنگ ہے کس شخص کے ساتھ جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا امام شافی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے علم یقن فقی ولی فلح صلی اللہ ولی اگر ایک عالم دین کتاب و سنت کا عالم اللہ کا ولی نہیں ہے تو دین میں تو دنیا میں کوئی اللہ کا ولی نہیں حقیقی ولایت اسی کے پاس جس کا سینہ کتاب و سنت کے علوم سے روشن ہے تو اس پر پرفتن دور پہ خاص طور پہ علماء کی رفاقت ان کی معیت اور ان کا ساتھ اور ان کی صحبت یہ ایک موثر ترین ہتھیار ہے فتنوں سے بچاؤ کے لیے یہ خبر آپ سب جانتے ہیں ہمارے عظیم عالم دین اور بہترین وفکر اور جن کا سینہ اللہ نے کتاب و سنت کے علوم سے روشن کیا تھا ہمارے شاگرد تھے روحانی بیٹے تھے میرے مولانا ذوالفقار طاہر رحمہ اللہ تعالی وہ بیشتا ہمیں داغ مفارقت دے گئے یہاں مسجد کے خطیب تھے مدرس تھے اور ان کے دروس سے بڑے ایک افادے کا سلسلہ جاری قائم تھا مگر ہم میں نہیں رہے یہ ایک آزمائش اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں آپ سب کو استقامت دیں سرخرو کریں اور آپ کو عظیمت دیں اللہ تعالیٰ صبر دیں سارے لاحقین یہ پوری جماعت ان سے متاثر ہے حقیقت یہ ہے کہ کچھ معاملات میں ہماری کمر ٹوٹ گئی ہمارے ماہد کے وہ کامیاب ترین مدرس تھے کامیاب ترین ہمارا مجلہ جو دعوت علحیث اس کے وہ ایڈیٹر تھے اور پھر ان کے بڑے کامیاب دروس تھے یہاں خطیب تھے اور سندھ بھر میں ان کے پروگرام سندھی زبان میں لوگ ان سے مستفید ہوتے تھے بہت سے دروازے بند ہو گئے لیکن انشاءاللہ شاء بند نہیں ہوں گے وہ کھلیں گے اور استفادے کا سلسلہ دوبارہ جاری اور قائم ہوگا ایسے موقعوں پر ایک ہوش مندی اور عظیمت اور استحامت سے معاملات کو طے کرنا اور حل کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے انشاءاللہ باہمی سوچ سے کسی اچھے عالم دین کا تقرر یہاں کیا جائے گا تاکہ وہی سلسلہ اسی طرح بحال ہو جائے جیسے وہ چل رہا تھا آپ دعا کریں کہ اللہ ربرعزت شیخ ذوال الفق کر رحمہ اللہ کو جنت الفردوس میں داخل عطا فرمائے ان کی حسنات کا بڑا ایک وسیع سلسلہ ہے بڑا وسیع سلسلہ ان کے شاگرد ہیں جو ان کے لیے صدقہ جاریاں ہیں ان کا علم ہے جو پیچھے چھوڑ گئے صدقہ جاریہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ وہ سب قبول فرما لیں اور اللہ ربرعزت ان کے لیے جو ہے وہ جنت الفردوس کا داخلہ ان کو عطا فرما دے اور اللہ رب العصّہ آج اگر وہ داغ مفارت دے گئے تو کل جب قیامت ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں ان کے ساتھ اکٹھا فرما دے اللہ رب العزت ہمیں سرخرو کرے اور جو ایک کمی واقع ہوئی اللہ تعالیٰ اس کا نب البدل عطا فرما دے یہ قحد الرجال کا دور ہے علماء کا چلے جانا یقینا ایک آزمائش یقینا ایک آزمائش لیکن اللہ رب العزت دین کا غلبہ چاہتا ہے اور انشاءاللہ اس کے اسباب ہم کو مہیا فرمائے گا ہمیں چاہیے کہ اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اپنے بچوں کو دین سکھائیے خود دین سے تعلق جوڑیے تاکہ یہ جو ایک قحطر جان کا دور ہے اس میں یہ کمی کو تاہی پوری ہوتی رہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ رقم عزت علم کی سرپرستی کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ علم جو حیات ہے ہم سب کی علم حیات ہے ہم سب کی زندگی ہم سب کی جہالت ایک مرد جہالت ایک موت ہے اللہ تعالی ہمیں جہل سے بچائے اور صحیح علم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ سرحرو فرما دے اور علد المعزت جو بھی کوئی کمی کو چاہیے اس کو دور کرنے کی پورا کرنے کی توفیق ادا فرما دے علماء بنتے رہیں پیدا ہوتے رہیں تاکہ یہ دنیا کتاب و سنت کے نور سے منور ہوتی رہے اور یہ جہالتیں چھٹتی رہیں اور یہ نور پھیلتا رہے اور سینوں میں پہنچتا رہے اور سینوں کو منفر کرتا رہے ب توفیق کو بےد اللہ تعالیٰ اقول قور بست علیہ ول کو باخر العبانہ رحمد اللہ رب